اللہ عصل بماؤلانا محمد کرم آرح وباری وسلم آواز اگر آ رہی ہے تو بتائیں اللّہ مسلح سج دینا بُلانا محمد کرم وا آر وباری وسلیم جزاک اللہ اس کا مطلب ہے آواز صحیح آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم در آغاز کرتے ہیں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 محمد السلط وسلم وبارک وسلم حضرت سیدنا امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہما کے بعد جو امام حدیث امام حدیث سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کے مالک ہیں وہ امام ابو ابوداؤد سجستانی ہیں جس زمانے میں حضرت امام ابو ابود رحمت اللہ علیہ نے تسنیم و تعلیم کا آغاز کیا اس وقت عام طور پر امام اور مسانید کی تعریف کی جاتی تھی انہوں نے سب سے پہلے کتاب السنن لکھ کر علم حدیث میں ایک نئی راہ دکھلائی اور اس کے بعد متعدد علم حدیث نے ان کے چراغ سے چراغ دلانے شروع کر دیے اور فن حدیث میں کتب سنن کا ایک قابل قدر ذخیرہ جمع ہو گیا ابو ابود علم و حکمت میں جس طرح بے مثال تھے اسی طرح عبادت و ریاضت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے علماء اور فضلہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اولیاء کرام ان کی آتے اور حکام وقت ملاقات کے لیے پیروں ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے اللہ تعالی نے انہیں بے پناہ شہرت اور مقبولیت ادا فرمائی تھی وہ جس قدر دین کی خدمت کی لگن رکھتے تھے اللہ نے ان کا نام اتنا ہی اونچا کر دیا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نصب میں اختلاف ہے حافظ ابن حضرتانی علیہ نے آپ کا نصب ابو داود سلیمان بن الشع بن شداد بن امر بن عامر بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے عامر کی جگہ عمران بھی لکھا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران جنگ صفین میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رفاقت میں شہید ہو گئے تھے اور ابن داستا اور حاجری نے آپ کا نصب یوں بیان کیا حافظ ابو ابوداؤد سلیمان بن الشع بن اسحاب بن بشیر بن شداد سجستانی واللہ تعالی وعلوم امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ دو سو دو ہجری کو سجستان میں خاندان زاد کے ایک معزز گرانے میں پیدا ہوئے یہ سال ولادت خود امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ ہے اس بات پر مرخین کا اتفاق ہے کہ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کا وطن سجستان ہے البتہ سجستان کے تعین میں معرقین کا اختلاف ہے ابن خلقان نے بیان کیا کہ سجستانی کی نسبت سجستان کی طرف ہے جو بسرا کی ایک بستی ہے اور شاہ شاہ عبد العزیز محدس دلوی علیہ رحماء اس پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نسبت کی تحقیق میں ابن خلقان نے مغالفتا پایا ہے اور ان جیسے شخص اس مغالفے پر حیرت ہے کیونکہ انہیں تاریخ اور تصحیح انصاب میں کمال حاصل ہے چنانچی امام تاج الدین صبح کی ان کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ابن خلقان کا ذہن ہے اور صحیح یہ ہے کہ سجستانی کی نسبت سجستان کی طرف ہے اور وہ سندھ اور حرات کے درمیان کندھار سے متصل ایک مشہور ملک ہے جو ہند کے پہلو میں واقع ہے اور بزرگان چشت کا مشہور شہر چشت بھی اسی ملک میں ہے زمانے قدیم میں بس اس ملک کا پایا تخت تھا اور اہل عرب اس ملک کی طرف نسبت کرتے ہوئے سجدی بھی کہہ دیتے ہیں ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے علم حدیث کی طرف رغبت کی اور اپنے وقت کے مشہور دور اور جید اساتذہ اور جلیل القدر عائمہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا علم حدیث کی تحصیل کی خاطر انہوں نے متعدد اسلامی شہروں کا سفر کیا خاص طور پر مصر شام خجاز، عراق اور خوراسان وغیرہ میں کثرت کے ساتھ قیام کر کے علم حدیث حاصل کیا سننے ابود میں انہوں نے اپنے ایک سفر کا واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں ایک لمبی ککڑی دیکھی جب اس کی پیمائش کی تو وہ تیرہ بالشت نکلی نیز میں نے ایک بہت بڑا سرنج دیکھا جب اس کو کاٹ کر اونٹ پر لادا تو اس کے دونوں حصے بڑے نقارے کی مانند معلوم ہوتے تھے خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی نے بسرا میں سکونت رکھتے تھے اور تحصیل علم کے دوران انگنت مرتبہ بغداد گئے اور وہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنی کتاب السنن لکھی امام ابود رحمت اللہ تعالی نے اپنے بسرے کے سفر کا ایک واقعہ لکھا کہ میں عثمان مؤذن سے سما کے لیے بسرا گیا جس دن بسرا پہنچا اسی دن ان کا انتقال ہو گیا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حفظ حدیث اتقان ابتقان روایت اور عبادت و ریاضت میں جس قدر بلند درجے پر فائز تھے طبیعت کے اعتبار سے اسی قدر سادہ اور منتصر المزاج تھے ان کی سادگی اور بے نقسی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک آستین فراخ اور دوسری آستین تنگ رکھا کرتے تھے جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا ایک آستین کشادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ سکوں اور دوسری آستین بلا ضرورت کشادہ رکھنا اصراف میں داخل سمجھتا ہوں اللہ اللہ جن مشاہیر اور اعظم اساتذہ حدیث سے امام ابو رحمت اللہ علیہ نے روایت حدیث کی ہے ان کی پوری فہرست تو بے حد طویل ہے چند نام عرض کرتا ہوں حضرت ابو سلمہ تبوزکی ابو الولید الولیسی محمد بن کثیر العلم بن ابراہیم ابو عمر حوضی، صفوان بن ہودی دمشکی ابو جعفر نفیری رحمت اللہ تعالی تعالیم امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ خود اپنے مشاعر کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عمر ضریب سے ایک مجلس میں سما کیا ایک مجلس میں شاذ سے سما کیا اسی طرح عاصم بن علی سے بھی ایک مجلس میں سما کیا میز فرماتے ہیں کہ میں عمر بن حفظ کے پیچھے ان کے گھر گیا لیکن ان سے کسی چیز کا سیما نہ کر سکا حاضری کہتے ہیں کہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے ابن حمانی سوید ابن قاسم ابن حمید اور ابن وکیل سے کبھی حدیث روایت نہیں کی اور خلال بیان کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حمب ال رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک حدیث کا سما کیا تھا وہ اس بات پر بے حد فخر کیا کرتے تھے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے کا حلقہ بھی بے حد وسیع تھا حافظ ابن حضرت سلانی علیہ الرحمٰ نے آپ کے تلامزہ میں حضرات کا ذکر کیا ہے حضرت ابو علی محمد بن احمد بن امر ابو تنجیب احمد بن ابراہیم ابو عمر احمد بن علی بن الحسن البصری ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد العرابی ابو بکر محمد بن عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے علاوہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن یاقوب البری ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ سے کتاب و القدر کو روایت کیا ہے اور ابو بکر احمد بن سلیمان النجار ہیں جنہوں نے امام ابو داؤد سے کتاب الناسق المنسوخ کو روایت کیا ہے اور حافظ ابو ابید بن محمد بن علی بن عثمان عاجری ہیں انہوں نے امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتاب المسائل کو روایت کیا ہے اور اسماعیل بن محمد انہوں نے حضرت امام ابود داود علیہ رحمت کو روایت کیا ہے اچھا ان کے علاوہ امام ابو عبد الرحمان نسائی امام ابو عیسیٰ ترمی حرب بن اسماعیل کرمانی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تلام ہیں بہت تلام ہیں جن کی فہرست بڑی طویل ہے اور امام ابو عیسیٰ ترمیزی صاحب الجامع اور امام عبدالرحمٰن نسائی صاحب سنن کو بھی امام ابوداؤد رحمتہ اللہ علیہ سے شرط تلم حاصل ہے امام ابوداؤد الرحمۃ اللہ علیہ کی علم حدیث میں بے نظیر مہارت اور ان کی عظیم خدمات پر ان کے اساتذہ اور معاذرین اور دیگر علماء نے ان کی بے حد تعریف اور تحسین کی نیز ان کی خدا خوفی پاک دامنی اور عبادت اور ریاضت کی بھی لوگوں نے بے حد قدر کی چنانچہ احمد بن محمد بن یاسین حروی کہتے ہیں کہ وہ حافظ حدیث تھے اور سند حدیث اور اس کی علل کے ماہر تھے خدا سے بے حد ڈرتے تھے اور بے حد عبادت گزار تھے محمد بن اسحاق اور ابراہیم حروی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کے لیے علم حدیث اس طرح سہل کر دیا تھا جیسے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے لیے کو ملائم کر دیا تھا حضرت موسبن ہارون رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں خدمت حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیا اور ابو حاتم بن حبان نے کہا کہ ابو داود رحمت اللہ علیہ علیہ علم حدیث علم فقہ اور تقوا اور خدا خوفی میں دنیا والوں کے امام تھے ابو عبداللہ مندا نے کہا کہ جن لوگوں نے احدیث کا اخراج کیا اور حدیث معلول کو غیر معلول اور ثواب کو خطا سے متمیز کیا وہ دنیا میں صرف چار شخص تھے امام بخاری امام مسلم امام ابو دعود اور نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین حافظ ضہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ عالم با عمل تھے اور حاکم نے کہا کہ وہ اپنے زمانے میں تمام اصحاب حزیز کے امام تھے اور بعض امہ نے بیان کیا ہے کہ ابو داؤد اپنے فضائل میں امام احمد بن حنبل کے مشابه تھے اور امام احمد اپنی سیرت میں امام وقی کے مشابه تھے اور وکی حضرت سفیان اور حضرت سفیان منصور کے مشابه تھے اور منصور ابراہیم نخعی کے اور حضرت ابراہیم نخعی حضرت القماء کے مشابے تھے اور علقما حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے تھے رضی اللہ اجمعین اور ان مشائق اور اساتذہ کے واسطوں سے امام ابوداود رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مبع تھی امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے عقیدت بندوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا کچھ نگاہ علوم حدیث دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجاتے معاثرین علماء آپ کی مجلس میں مختلف علمی موضوعات پر مذاکرات کرتے خدا رسیدہ اور درویش صفت بزرگ آ کر آپ کی زیارت کرتے اور بسا اوقات شاہان وقت بھی آ کر آپ کے دروازے پر دستخط دیا کرتے تھے قاضی ابو محمد احمد بن محمد بن لیس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور عارف بالله حضرت صاحل بن عبداللہ قصری رحمت اللہ علیہ امام ابو راود رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے جب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا حضرت سہل نے کہا اے امام ذرا اپنی وہ مبارک زبان دکھائیں جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں تاکہ میں اس مقدس زبان کو بوسا دوں سبحان اللہ امام ابو داؤد علیہ رحمان نے زبان منہ سے باہر نکالی اور حضرت جہل بن عبداللہ تستلی علیہ رحمٰ نے اس کو انتہائی عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا عبداللہ بن محمد سمکی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو داود رحمت اللہ خادم ابو بکر بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بغداد میں تھا ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر امیر ابو احمد کھڑا ہوا تھا میں نے جا کر امام کو خبر دی انہوں نے امیر کو بلایا پوچھا کہ اس وقت کون سی ضرورت امیر کو یہاں لے آئی ہے امیر نے کہا کہ میں تین سوال لے کر آیا ہوں پوچھا کون کون سے امیر نے کہا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں سے بسرا تشریف لے چلیں اور اس کو اپنا وطن بنا لیں تاکہ وہاں زیادہ طلبہ آپ سے فیضیاب ہو سکیں آپ نے پوچھا دوسرا سوال کون سا ہے امیر نے کہا دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ میری اولاد کے لیے کتابت کریں آپ نے اس سے تیسرا سوال پوچھا تو امیر نے کہا تیسری درخواست یہ ہے کہ میری اولاد کو باقی طلبہ سے علیحدہ پڑھائیں کیونکہ خلیفہ کی اولاد کے لیے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے تو امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری پہلی دو خواہشیں تو پوری ہو سکتی ہیں لیکن تیسری ہی خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ حصول علم میں عام طلبہ اور خلیفہ کی اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ نے بسرا میں درس قائم کر دیا جہاں پر خلیفہ کے صاحبزادے بھی عام طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر اکتساب علم کیا کرتے تھے امام ابوداود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی طلب حدیث میں مختلف علاقوں کے سفر اور درس و تدریس کی بے پناہ مشغولیات میں گزری ہیں اس کے باوجود آپ کی کئی تصانیف یادگار ہیں جن میں چندے کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں کتاب السنن کتاب المراثیل کتاب المسائل کتاب علی القذریعہ کتاب الناسخ الناصقالمنصور کتاب التفرد کتاب فضائل الانصار مسند مالک بن انس کتاب الضد دلائل المحبوبہ کتاب الدع کتاب الوحی اخبار الخبارج کتاب شریعت الطفیر فضائل اعمال کتاب الطفیر کتاب نظم القرآن کتاب فضائل القرآن کتاب بصولمنشور کتاب شریعت عص یہ چند کتابوں کے نام ہیں جو کہ بہت مشہور ہوئی تہتر سال کی قابل رشک اور لائی تقلید زندگی گزار کر امام ابو داود رحمت اللہ علیہ سولہ شمقم دو سو پچہتر ہجری کو جمعے کے دن وصال فرما گئے آپ نے وصیت کی تھی کہ حسن بن مسنا سے آپ کو غسل دلایا جائے اور اگر وہ نہ ہو تو حماد کی روایت کے مطابق آپ کو غسل دے دیا جائے چنانچہ آپ کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا سننے ابو داود یہ امام محدث ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ان سے متعلق بھی چند باتیں عد کر دیتا ہوں تعارف پیش کر دیتا ہوں سنن ابو داود کی تصنیف سے پہلے کتب احادیث میں مصانید اور جوامے کا رواج تھا جس میں سنن اور احکام اخبار اور قصص اور مواعظ اور آداب سب قسم کی احادیث شامل ہوتی تھی امام ابود نے سب سے پہلے مجرد سنن میں مجرد سنن میں یہ کتاب تعریف کی جب اس کتاب کو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ پر پیش کیا تو انہوں نے بے حد تحسین کی اور یحمن یاحیہ زکریہ نے کہا اسلام کی بنیاد قرآن اور اس کا ستون سنن ابو داود ہے ابن عربی نے کہا کہ دین کے مقدمات کا علم حاصل کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنن ابو داود کافی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم حدیث میں اجتہاد کرنے کے لیے سنن ابو داود میں کافی سرمایہ ہے اس کتاب کو اللہ تمک و تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی اور تمام طبقات حکام باوجود اختلاف مذاہب کے یہ کتاب یکساں مقبول رہی ہے مصر عراق بلاد مغرب بلکہ مسلمانوں کے ہر علاقے میں اس کتاب کا درس دیا جاتا ہے حسن بن محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا جو شخص سنن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سنن ابو داود کا علم حاصل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہوا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے اور غالباً اسی سبب سے اس کتاب کو قبول خاص و عام حاصل ہوا سنن ابو داود کی حسن افادیت جامعیت اور احکام فکیہ کے ماخذ ہونے کے لحاظ سے اس کو بعد کی علماء اور محققین نے بے حد پسند کیا اور تقریباً ہر دور کے علماء اس کو اپنے تاریخی کلمات سے نوازتے رہے امام حافظ ابو جعفر بن زبیر غرناتی ساحستا کی خصوصیات پر تبصرہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ احدیث فکیا کے حسر و احصار میں ابو داود کو جو خصوصیات حاصل ہیں وہ سہاستہ کے باقی مصنفین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عزیز میں صرف یہی ایک کتاب مجبد کے لیے کافی ہے ایک مرتبہ حافظ سعید بن سکن کی خدمت میں طلبہ حدیث کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے سامنے عزیز کی بہت سی کتابیں ہیں بہتر ہوگا کہ شیخ ہماری رہنمائی کچھ ایسی کتابوں کی طرف کریں جن پر ہم کفایت کر سکیں حافظ ابن سکن نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا بلکہ اٹھ کر سیدھے گھر چلے گئے کتابوں کے چار بستے لا اوپر تلے رکھ دیے پھر فرمانے لگے یہ وہ کتابیں ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں ان میں مسلم بخاری اور ابو ابوداؤد اور نسائی یہ چار کتابیں تھیں جو وہ اٹھا کر لائے تھے ابو سلیمان خطابی لکھتے ہیں کہ امام ابو داود کی کتاب و سنن بلا ریب ایسی نفیس کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب علم دین میں آج تک تصنیف نہیں ہوئی اس کتاب کو ہر قسم کے لوگوں نے پسند کیا اور یہ کتاب علماء کے سب فرقوں اور کے تمام طبقات میں باور حکم مانی جاتی ہے سب لوگ اسی گھاٹ پر آتے ہیں یہیں سے سیراب ہوتے ہیں اسی کتاب پر اہل عراق اہل مصر بلاد مغرب اور روح زمین کے اکثر رہنے والوں کا اعتماد ہے البتہ خورا خاں میں بہت سے لوگ محمد بن اسماعیل بخاری امام مسلم بن حجاج اور ان لوگوں کی کتابوں کے پسند کرنے والے ہیں جو جمع سیم میں ان دونوں حضرات کے تابے اور ان کی شرائط کو ملبوز رکھتے ہوں لیکن امام ابو داود رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ترتیب کے اعتبار سے بہت ان اور فکر کے لحاظ سے ان سے بہت بڑی ہوئی ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فکر میں اشتغال رکھتا ہو اس کو سنن ابو داود کا خوب غور سے مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ عام احکام جن احادیث پر موقوف ہیں وہ تمام احادیث اس کتاب میں آ گئی ہیں اور امام ابوداود نے ان احادیث کو اس طرح تلخیص اور تہذیب کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان سے احکام کو حاصل کرنا سہل ہو گیا ہے امام ابوداؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں احادیث کو جمع کرنے اور ترتیب دینے میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ بہت سی خوبیوں اور نکات پر مشتمل ہے میں مختصرن چند باتیں حرض کرتا ہوں دیکھیے امام ابود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ التزام کیا ہے اس میں صرف احکام سے متعلق احادیث لائیں اس کتاب میں امام ابود داود رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم کے مطابق زیادہ تر صحیح ترین روایات ذکر کی ہیں اگر کوئی حدیث دو صحیح طریقوں سے مروی ہو اور ان میں سے ایک طریقے کا راوی اسناد میں مقدم ہو اور دوسرے طریقے کا راوی حفظ میں بڑا ہوا ہو تو امام ابود داود رحمۃ اللہ علیہ ایسی صورت میں پہلے طریقے کا ذکر کر دیتے ہیں بسا اوقات ایک حدیث کو دو تین سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بشرطے کے بعد سے متن میں کچھ زیادتی ہو بسا اوقات ایک حدیث بہت طویل ہوتی ہے اور اس کو بمام ذکر کر دینے سے یہ خوف ہوتا ہے کہ باغ سامعین اس کی غرض کو نہ سمجھ سکیں گے ایسی صورت میں امام ابود رحمتہ اللہ علیہ حدیث کا اختصار کر دیتے ہیں جن احدیث کی اسانید میں کوئی ذوق ہو یا اور کوئی علت خفیہ ہو اس کو امام ابود داؤد رحمت اللہ علیہ بیان کر دیتے ہیں اور جن حدیث کی صنعت کے بارے میں امام ابود داود رحمۃ اللہ علیہ کوئی کلام نہیں کرتے وہ عام طور پر سال دل ہوتی ہیں اس کتاب میں امام ابود رحمت اللہ علیہ نے عام طور پر مشہور روایات ذکر کی ہیں انہوں نے ساز اور غریب روایات بہت کم درج کی ہیں اور امام ابود رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں متروک الحدیث راوی سے کوئی روایت نہیں کی ایک حدیث اگر متعدد اسانید سے مروی ہو تو بسا اوقات امام ابود رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام اسانید ایک جگہ جمع فرما دیتے ہیں کسی حدیث میں اگر مرفو یا موقوف کا اختلاف ہو تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں اگر کوئی حدیث معلول ہو تو اس کی خفیہ علت بیان کر دیتے ہیں جو روایت منکر ہو اس کی تصریح کر دیتے ہیں جو روایت ضعیف ہو اس کی بھی تصریح کر دیتے ہیں بعض اوقات احادیث کے راوی اور القاب کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں امام ابود رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں تکرار سے حت الامکان گریز کیا اگر کہیں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کرتے بھی ہیں تو اس میں اسناد یا وطن حدیث میں کوئی مزید فائدہ پیش نظر ہوتا ہے حافظ ابو عبداللہ محمد بن صحاف نے بیان کیا کہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ادیث درج کرنے کے لیے یہ شرط مقرر کی ہے کہ وہ احادیث متصل السند اور صحیح ہوں اور وہ احادیث ایسے راویوں سے مدوی ہوں جن کے ترک پر اجوا نہ ہوا ہو اور علامہ خطاب بھی لکھتے ہیں کہ ابو دعود رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب صحیح اور حسن دونوں قسم کی احادیث کی, کی جامع اور ان کی اس کتاب میں احادیث سے میں سے مقلوب اور مشغول روایات اثرن نہیں ہیں امام ابو دعود نے اپنی سنن میں چونکہ ان احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا جن سے فقہ استدلال کرتے ہیں اور جن احادیث کو عام طور پر حکام کا مبنی قرار دیا جاتا ہے اس لیے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط میں وسعت رکھی ہے اور اس کتاب میں صحیح اور حسن سے لے کر جو ہے وہ صالح عمل تک احادیث کی گنجائش رکھی ہے البتہ اس کتاب میں وہ ایسی کوئی عزیز نہیں لائے جس کے ترک پر لوگوں کا اجماع ہو چکا ہو جہاں تک امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ابو داؤد کی احادیث کی تعداد کی بات ہے تو امام ابود علیہ رحمان نے اپنے مکتوب میں بیان کیا ہے کہ ان کی سنم مراسیل سمیت اٹھارہ اجزاء پر مشتمل ہے ایک جز مراسیل کا ہے اور باقی اجزاء پر دوسری احادیث مشتمل ہے اور کل احادیث کی تعداد چار ہزار آٹھ سو ہے اور چھ سو مراثیل ہے اور جدید نمبری کے مطابق کل احادیث کی تعداد پانچ ہزار دو سو چوہتر ہے تو یہ مطلب جو ہے نا چار ہزار آٹھ سو کل احادیث اور چھ سو مراثیل ہیں اور جدید نمبرنگ کے حساب سے پانچ ہزار دو سو چوہتر اہل مکہ نے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کو خط لکھ کر سنن احادیث کے بارے میں سوال کیا انہوں نے اس کا جو جواب لکھا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے سنن کی احادیث کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں درج شدہ احادیث کیا میرے نزدیک صحیح ترین احادیث ہیں تو سن لی دیئے یہ تمام احادیث ایسے ہی ہیں سوائے ان احادیث کے جو دو طریقوں سے مروی ہوں اور ان میں سے ایک طریقہ علو اسناج کے لحاظ سے فائف دوسرا حفظ رواز کے اعتبار سے قوی ہو تو ایسی صورت میں, میں میں نے پہلے طریقے سے ہی حدیث کی روایت کر دیتا ہوں اور جب میں کسی ایک حدیث کو دو یا تین اسانیذ سے روایت کرتا ہوں تو اس کی وجہ بعض ترک میں کچھ زیادتی ہوتی ہے اور بسا اوقات میں کسی حدیث کا اس وجہ سے اختصار کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی تبادلت کی وجہ سے سامعین اس حدیث کی فک سے نہ ماہروں تو فک اگر فکنی ہو تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی ابو دعود شریف جو ہے وہ پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی مطلب زمانے میں کئی شروحات بھی ہو چکی ہیں سنن ابو داؤد کی افادیت اور مقبولیت کے پیش نظر اس کی متعدد شروع تصنیف کی گئی ہیں جیسے معالم سنن یہ شرح ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی نے کی تھی تین سو اٹھاسی ہجری میں پھر شرح سنن ابو دعد یہ قطب الدین ابو بکر بن احمد الشافعی نے کی سات سو باون ہجری میں شرح سنن ابو دعد یہ شرح حضرت اللہ الدین مغلطائی نے رحمت اللہ علیہ نے کی سات سو باسٹھ ہجری میں شرح زواحد صحیح یہ حضرت شیخ سراج الدین میں کی شرح سنن ابو داؤد یہ ابو احمد ذرا عراقی علیہ رحمان شرح سنن ابو داؤد یہ حضرت بزرال آئنی علیہ رحمان نے آٹھ سو پچپن ہزری میں کی اور مرکاط سعود الا سنن ابو داود یہ شرح حافظ حضرت علامہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے نو سو گیارہ ہجری میں کی رغایت غائط المقصود کشرا علامہ ابو طیب شمس الحق عظیم آبادی کی ایک مخصوص تاریخ ہے اور مختصرات میں سنن ابو داؤد کیا گیا ہے اور اس مختصر کی متعدد شروع لکھی گئی ہیں اور پھر مختصر سنن ابو داؤد یہ مختصر الفاظ ضتی الدین عبد العظیم کے ہیں چھ سو چھپن ہجری کی پھر تہذیب السنن کے نام سے بھی یہ کتاب آتی ہے ابن قیم محمد بن ابی بکر ال جورحم کی سات سو اکیاون ہجری میں جو ہے وہ انہوں نے یہ شرح جو ہے وہ لکھی تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے علوم نصیب فرمائے آمین آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے الحمدللہ امام ابو ابود رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی کتاب جو ہے سن ابو دعود سے متعلق جو ہے وہ ہم نے تعارف مختصرا سنا ہے اللہ کے فضل سے ہر جمعے کو جو ہم آپ کے سامنے محدثین کرام کی, کی سیرت اور ان کی کتابوں کی جو ہے وہ کچھ انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں اس میں الحمدللہ للہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے حدیثوں کا تعارف ہم نے پیش کیا تھا پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک موتا امالغ امام شاہ فعی مسند امام احمد بن حمبل حضرت امام محمد حضرت امام تحاوی حضرت امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری حضرت امام مسلم اور ان کی صحیح مسلم حضرت امام ترمیزی اور ان کی جامع ترمیزی الحمد للہ یہ سب بیان ہو چکی ہیں اور آج امام ابو داود اور ان کی سننے ابو داود بھی بیان ہو چکی اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے انشاءاللہ آئندہ جمع المبارک کو میں حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی کیرت اور ان کی سنن نشائی انشاءاللہ تعالی اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ سنن ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ اگر ہو سکا تو یہ دو جو ساہ کی کتابیں اور یہ امام رہ گئے ہیں اگر ہو سکا تو اگلے جو ان دونوں کا تعارف ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوگا ان شاء اللہ کا بارے کا وطالہ تو یہ محدثین کرام نام تعارف کا جو سلسلہ یہ کی ان کتابوں پر ختم پھر مزید ان اللہ ہم دیکھیں گے اور کسی اور محدث اور کچھ اور محدثین کا تعارف کا سلسلہ اگر ذہن منا تو پھر اس سلسلے کو چلائیں گے ورنہ ان اللہ کچھ اور اس بارے میں غور کریں گے اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محدثین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے چند ماہ پہلے شروع کیا تھا اس میں نیت یہی تھی کہ ان بزرگان دین کی حدیث پر جو محنت ہے وہ ہم جب سنیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا حدیث علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا احاطی سے رسول سننے پڑھنے سمجھنے کا انشاء اللہ تعالی ذہن بنے گا اور یہی اللہ کو بھی ظاہر ہے کہ پسند ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توقی فرمائے آمین تو نا شرف اللہ فرمائیں پھر ان اللہ سیرت مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درست ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا تو کوئی بھائی تشریف لے آئے جی دل میں مدینہ ماں شریف لے فرما دیں جزا کو ملا ہو